الحمد للہ تو مسلا معالا سید رسل وسلا تو وسلا مالا سید رسل و خا محمد المصطفى وعلى آله واصحابه وعلى آله واصحابه قل صدق وصفاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله قصرة حسنة وفي مقام آخر أفقل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استددتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون آمنت بل پہ لوگی نوئی وسلموا تسلی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 وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين الحمد <صحيح> لله رب ختم الانبياء عليه تحيات الصلاه والسلام معزز ومكرم حاضر المستمعين مثلا کے حق اہل سلت و جماعت رکھنے والے سنی حنفی مسلمان بھائیوں بزرگو دوستو السلام علیکم ماہ بکرم ربیع الاول شریف اپنی رحمتہ اور برکت اپنے دمن کے اندر سمیٹد آن تو تشریف لے گئے ہے ماہ ربیع اور شریف کا پہلا جماعت مبارک ہے اور موضوع جناب کے سامنے جڑا پیش کیا جا رہا ہے غلب اسلام کے لیے اس حسنہ کیا ہے موضوع جاری ہے اور بقیہ حصہ ان تعالی آج تعالیٰ جمعہ شریف اچ عرض کرنا ہے کچھ دوستوں کی فرمائش تھی کہ انہوں گزشتہ گلان دوبارہ محفوظ کرنا ہے تو بیان کتیا جان خلاصہ میں عرض کر دوں اسے کوئی شک نہیں کہ اذا تکرر ال کلام فی طا قوم والا فل جب گل بار بار سننے آوے تو او دل بیٹھ جاندی ہے اور جیسے چر گل او حکمت نہیں بنتی لفظ پختہ نہیں بندی نہ بندہ پختہ نہ گل پختہ بندی ہے گل ادو پختہ بار بار سنی جائے اور سمجھی جائے اور پھر او دل دے اندر بیٹھ جائے <سلام> دوست اس کوئی شک نہیں کہ جیڑا بندہ دین دے غلبے طریقے تو ہٹے گا انہوں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی یعنی وہ دعوی اور کوشش غلبے اسلام کی کرے اسلام دے دنیا دے اتنے ملکی سطح سے یا عالمی سطح پہ نفاس کی گل کرے یاد رکھنا بھی غلبے کا لفظ جب بولے غلبے نفاذ ہوتا ہے ورنہ دین ہر وقت غالب ہے کیونکہ جن کا دین ہے جدو سارے اندھا خالق محلے کے اندر دین کب سکتا ہے ال اسلام یا آلو اسلام بلند ہی رہتا ہے غالب ہی رہدا ہے مغلوب ہوتا ہی نہیں صرف یہ ہوتا ہے بھی جگہ سے ان اظہار نہیں آتا یہ چھپایا جاندہ دین نو چھپایا جاندہ ہے یا دین دے دیگام تک لوگ چلتے نہیں گل سمجھ آ رہی ہے تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں دین غالب ہی نہیں تو غالب کے لفظ آم ملام بولتے ہیں تو اس تو مراد کی دی دین دا دنفاظ دین دا یعنی دین دے احکام دا لفاس مسلم دیکھو نا ایک گھر نماز نہیں پڑھتا گھر دا کوئی بندہ بھی نہیں پڑھتا اندر یہ نہیں ہونا بھی نماز دی فرضیت کی ساقیت ہو جائے گی ایک گھر دے نہ پڑھنا بلکہ اگر پورا ملک ہی نماز نہ پڑھے تھا خیال ہے نماز دی فرضیت اٹھ جائے گی اور جڑی نماز بھی فرضیت ہے وہ حکم ہے اور حکم رب دور رب کا حکم تو مخلوب ہوتا ہے ہر وقت والی رل سے توجہ کیتی کوئی نہیں جڑا ای آیا آیا دین آیا تو فلاح نہ نعرے بے دین دینا قرآن کر دیں نہیری گل سے توجہ نہیں کی تھی، آآ تھی؟ آآ اسلام غالب آ چکے، تعلیم تو یہ تک آ چکیا أَكْمَلْتُ لَكُمْ تو لکم عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وہ لَكُمُ الْإِسْلَامَ تو <عَقًا> الم آیت کریمہ پہ الام ادی دین مکمل بھی ہو گیا ہے تے آ بھی گیا ہے جب نبی نواں نہیں آنا نواں کتوں آنا توجہ نہیں فرمائی تو دین مکمل ہے اور آ چکے ہوں انہیں نفاذ ہوتا ہے محلت محلے سو گھر رہنا ایک مہلے سو گھر ہوں پناہ گھروں کے سارے احکام چل رہے ہیں احکام عمل ہو رہے ہیں پجاہ گھروں کے احکام سے عمل نہیں ہو رہا تو یہ آخان گے کہ بھائی یہ گھر یہ گھر والوں نے اسلام کا دعوی اسلامی احکام کا نفاذ اپنے گھر چ نہیں ہوا لیکن وہ مطلب یہ نہیں ہونا بھی ہی مغلوب ہے اسلام ہر وقت غالب ہے اور غالب ہی رہنا ہے کہ نفاذ دی گل ہوں تو جل بہ اسلام دی گل ہوئے تو کی مطلب ہے کہ اسلامی حکام دا نفاذ جیڑا ہے وہ مراد ہو جائے گا سمجھ آ گئی ہے تو ہن میں کرنا پہ کہ جو بھی بندہ اسلام دے نفاذ کی گل کرے گا نا تو یا کوشش کرے گا دعوی کرے گا اسلام دے نفاذ یا غلبے آستے یا اظہار ان سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپناونا آز حد ضروری ہو اس کام نمونا بناونا اللہ تعالیٰ دے حبیب لازمی ہونا ہے کیونکہ دین اتریا سید آ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پہ اور اگو اس دین سجڑ پورے مکے توجہ سرکار دی بے ست تو پہلے ولادت تو پہلے نہیں میں گل کر رہا بے سب تو بھی پہلے ولادت تو لے کے چالی سال تک دیتی اتریا نہیں پہلی وحی نہیں آئی کا نہ ہے قرآن حدیث امت نا نا تو جن دے عقائد امال مجموعے کا نام دین ہے رس اعلان نبوت فرماون تک پوری کا جی کوفر تشرک فیلے پیا اسی طرح ہی اچھا لمن فیم رسول ادھر بھی رسول مبوض فرمایا احسان کیا ادھر فرما پے آبل ارسال رسول بل ہوتا ہک ذات جن اپنے رسول نو کی دے کے ہدایت اور لو زہرا اللہ اللہ ہے یعنی محبوب نو اس واسطے دین دے کے بیچیا رب فرمایا جب حکم میرا تی تی ہی ہے نا غالب چی ہے جب میں غالب ہوں اپنے تو غالب ہے ظاہر نہیں ہوا چھپے ابھی ہے رب اپنے محبوب کے ذریعے دین نظاہر کرجو نہیں کیون دوستو آغاد ہوگا اسلام دا اسلام کے نفاذ دے دنیا کے اتل کا آغاز ہون لگا ہے مالک سونے تین طریقے اندر اس وی ہسنا بنا دیتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک سونے ترصیب تین حصوں میں ایک دالی سال پوجو نہیں کی تھی ایک زندگی زہری زندگی پاک دا حصہ جڑا چالیاں سالا تک مشتمل ہے کیفیت مبارک ہو رہے اس تو بعد چودہ سال اٹھ مہینے سولہ دن ایک تبلیغ اور صبر کے مشتمل کر دیتے تریسٹھ سال چالی چودہ سال اٹھ مہینے سولہ دن کر دو تے بقائے جڑے بچتے ہیں او زندگی پاک جی او جہاد واسطے مختصر ما دی طرح ہی ہے تو ترے دور بن گئے ترے حصے مبارک حصے نے دی زہری زندگی پاک دے تین اللہ تبارک و تعالی نے دین حق ندی دنیا نافذ فرمان ہوں دور جہرے نے انہوں سے غور کرنا بھی سارے کی آغاز سب سے پہلے وہی آپ ہو رہی اور نازل ہی آپ سے ہو رہے ہیں اور شروع بھی آپ فرما پہ ہوں آپ کا طریقہ مبارک کی سین د باطل باقی باطل اور جھوٹے ادیا مذاہب کے اتنے غالب کرن کا طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیے اور وہ او تین دوران دیوتے جڑا مشتمل ہے ان سب تو پہلا اسوہ حسنہ جو آن والی امت واسطے پیش کیا گیا ہے وہ ہے کردار اور خاموشی توجہ ہے، کردار اور خاموشی اور جاؤ جی کرن ڈالی کاری صاحب انہوں نے منع کرو نام مرادہ گل سمجھ آ رہی ہے ہر اللہ تبارک کو تعالی اپنے محبوب علیہ سلاد و چالی سال خاموش رکھ کے نبوت مل چکی آخر شریعت سپارے وہ ساری کی ساری اجمالی طور جہاں مل چکی ہے مل مل چکی مل مل چکی چکی. میں ساری ساری چکی ہے. گل کر لگا توجہ رکھنا اور باقی کچھ باق مذہب لوگ سرکار دے. منکر نے اور چالی سال پتہ لگا میں گل کرنا بھئی چالی سال سرکار انہوں کے رہے کسے بندے کسے قسم کا کوئی عیب اللہ دے نبی چ نظر آیا نائم. سارے بولو یار نائم. بڑی خاص گل کر لگا جی یہ تب یاد رکھو گے تو فائدہ ہوگا ان شاء اللہ ہوں چالیا سال کردار جو پیش کیا تو کردار جو پیش کر دیا جنوں ہرام لال کا پتا ہو جن کو کپور اسلام کی تمید ہو جنگی کا پتا ہو جن جا محزم ہودار دونوں کو انگریز کیوں بد کردار میں سور کتے بلے جاندے جانے کہ نہیں کہ لوگوں دے سامنے محزب بنے پے ٹو پیپر نہ گند ساف کرتے ہیں وہ دا طریقہ نہیں آتا حال تو دا ہے یہ جا پا ڈنگر پاگل بنے نہ اپنا پیو سے استاد بنایا ہے انگریزوں پیچھے جلے جیے بنایا ہے جیڑی ابھی مصنوعات نہیں بڑی پی انہیں جہاز دا گی ان بنگلہ دن پکھا دن اینرجی سیور دسا کردار نہ تکیا مصنوعات تکیا تو جلے ہو گئے بچی بھی دے دیتی دی بچا بھی دے دے دی سارا کچھ دے دالی مصنوعات تک ہے جڑے اکل والے سن نہ پیر علی، میرے والی نیے آخر گند کھانا ہے کردار باغ نے جہاز نہیں بنایا ابو بکر شدید فاروقی آدم اسمان والی انہیں پاک جہاز نے نہیں بڑائی کردار وہ پیش کیا ہے دے استاد ہو گئے جو نہیں کی تھی میری گل دوتے توجہ تو دار ہی کوئی گھر چ ادب نہیں خیرت نہیں پردہ نہیں ہزا نہیں تیرے چھوٹے دغا بازی ہے ہسد کی بک دے سو دے رشوت بے فردگی کتنے ایب نے کہڑے بندے کے اتراض ہوتے ہیں جیڑا جاہل لا علم ہو, یا بد, عمل ہو بد کردار ہودار ہو قربان جا جب چالیس سال اپنے حبیب نو فرمایا محبوبہ یہ کردار چالیس سال انہاں دے سامنے رکھو کیوں تھی چالیسال ہے زندگی فاق نو میں توحید اپنی توحید رسال تو لے جناب دلیل بڑا بنا یہ ان کا مطلب یہ نکلیا شریعت مستفا کریم نو پتا لو کی بندہ شریعت تو دور ہوں اندے نہیں وہ اس نام مراد کا کردار ہی ڈنگر والا ہے وہ بھائی اندر کوئی ماد بند ہے تیرے میرے نبی والی سلاح سلام کے بارے قرآن سے آیا ہی نہیں یہ کرابس بے ربے کلے پہنا دن ہو چالی سال کارے نور چارے راہ جبلے نور چ نہیں کی تي. میں ریلا وی کتنے دلا چالیا سالوں بعد تو وہ پہلے کیوں آدھے پی نے سات امین آیا جی پتا نہیں تو سچے بنے پے جا جی لا علم ہو تو جھوٹ بھی بولتا وہ لا علم تو سوت بھی کھانا رشوت بھی کدا ہوں لا علم سن نہ دوجے تا تو رب نڈ کے بوتان کے چوکے پینے ایس لنگر کے نہیں ننگا تو کر رہا ہے. شرابا پی رہا ہے اور اور لانتا ملی تو سید رہ کے کسے قسم کا اثر قبول ہے پھر بکواس کرنی کی چالی سال نبی میم پتا چلے واکار ہے یہ تو رب کی توحی دنکار ہے رب اس زندگی نو بڑھائے دلیل جی چالی سال تو سر کوڑ نہیں ماراج کوڑ مارتا گل لمبی جانی میں جا आरा गया आरा गया مہندے دے بولا گھنٹہ لگ جائے گا اے جی لیکن یہ ہالے سنت تھی الحمد للہ یہ سی پت کا دلیل ہے کہ بھائی اندنی جی سال آباد ملی؟ سال آباد ملی؟ تو نبی میں جھوٹ بھی نہیں دگا بھی نہیں حسد بھی نہیں کیڑا بھی نہیں سود بھی نہیں رشوت بھی نہیں کچھ شرک بھی نہیں کفر بھی نہیں کچھ بھی نہیں سارے امین اور صادق مانتے آب. میں آج کل رشتے دار تو ویسے بنتے رہتے نام ہے کردار اس کو کہتے ہیں کارجو نہیں کی باہر جہی کچھ کھاسی تو آتی ہے تو جلدی رہتی ہے گل یہ آ نے جادو جو سر چڑھ کر بول گل تو میرا سوال ہے ان شرطان بھی چالیس سال, سال پہلے کردار جو پیش کیا کی پڑھ کے کردار پیش کیا توجہ ہے سی اگے ٹرن میں پچھلا خلاصہ کر رہا ہوں، توجہ رکھنا کرا ہوں یہ ہسنا تو اس اس جا جی دیوا کرے نا بھی میں دا مبلغا یا میں نفاذ کرالب دے دیہات گلی بازار جو مسلمان جس میاں نہ گھر تو لے کے عالمی سطح تک جہاں جی دعوی کرے کہ میں گھر لیا لگا نافت کرن لگا اتریا ساڑھے چودہ سو سال پہلے دبیا میرے گھر چ نہیں بڑیا میرے گی میں نہیں آن دال جیز نہ جیز کا ہی نہیں میرے گھر کے اندر اسلام اج تک نہیں داخل ہوا ہوں میںخل کر لگا جا گھر کرے گلی محلے چ دیاج کا دعوی کرے جہا پنڈ دیہات شہر محلے لے. اے جی علاقے ملک کرے سرکار دے چالیس سال پہ دستے نے پہلے محمد عربی طرح کردار پیش کر رہے, پہلے کی کر رہے؟ مالی صاحبہ پیر صاحبہ پہلے کردار پیش کر کیوں دین تو اس ہستی دا نافذ کرنے لگا ہے اس محبوب پہلے دن جہاد کیا یا پہلے کردار پیش کیا سارے بولو یار تارے مولیاں ڈراما سمجھ آ جانا ایسے گل جنہیں دین دے ٹھیکیدار نہیں بنے ہوں دین لائیں گے تو فلاں کریں گے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے تو فلاں یہ سارا تماشا تلنا سمجھ آ جانا بھائی جدو اللہ, سمجھا اللہ, دے صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے بانیے اسلام نے توجہ نہیں کی تھی تین دی پہلی یہ ڈرکھان والے نے رب رب سونے سے پہاڑا پہاڑ زمینوں آکھیا سی میں تو تے اتارنا انہیں معدرت کر لی تو وَنزَّلَهُ عَلَى <قَلْبِك> رب محبوب اس دنیا اچھا کی حالی احکام زہری آیا نازل ہوئی ہی نہیں چل کے محبوب پہلے بخار میں گل کرنا کھوڑ جھوٹ تو کھنے منع کیا قرآن جن رو کیا روکیا چرکر تو روکے بتی پتکاری تو کہہ روکیا ہے, رو ہے اسی طرح ہی ہے سو رشوت تو قرآن روکیا نا تو قرآن تے علی آیا نہیں رب نے نبی تو سارے کام تو پاک <تصفح> حتریا ہی کوئی نہیں پہلی وہی نہیں آئی کوئی <سؤال> مائی کا لال سابت کرے چالی سال ایک جرم بھی اللہ دے نبی وہ کرنا دور جگہ نیڑ لگے ہو <سؤال> تا نبیا لانت تک کے وے خموش رہ سکتے سن لیکن کیونکہ رب کا حکم سی محبوب پہلے 40 سال انہ دے سامنے کردار پیش پروان چھ نبی میں کوئی عیب ہمیں چالیس سالوں میں نظر نہیں آیا تو پھر میں ان سے پوچھوں جب نبی میں عیب تمہیں نظر نہیں آیا تو جو نبی توحید اور رسالت کی یہ جو توحید اور رسالت کی دام دے رہے ہیں پھر اس میں بھی نبی جھوٹ بول سکتے سمجھ لیا آئی جیڑا دین دا ٹھیکار بنے میں گل کر رہا گھروں اور میں, ادھر میں اپنی گل کرنا میں جو آخا ایک مجھے رب بیوی دیتی بچیاں دیتی بچا دیتا بچا دیتا بھائی میں بھائی ایک عہد رب نو رب منیا ہے رسول اپنا نبی منیا گھر دارا لانا یہود نہ سارا کی چل رہی میں رسول رسول تو اپنی چار دیواری بہ نافذ کر لگا ہوں میں فیصلہ لینا ہوئے مینو سب تو پہلے دین سے چلاونا یا سب تو پہلے سب تو پہلے اچھا بولو میرا موللی صاحب چلو ڈر جائے گی ساری چلاک نہیں آئی آخے گی بھی یہ مسئلے سارے ساڈے لئی ن ساری شریعت مولی صاحب ساڈے اتری کئی نے بول بھی تو ڈنڈے تنڈے مسلط کی بیٹھے ہو تو اڈے آستے نہ شاکل اسلامی بڑی نہ لباس اسلامی بڑی نہ پاگ اسلامی بڑی تو اڈے آستے بے غیرتیاں تو بچنا ضروری نہیں خالی سادہ بزار جانا جرم ہے مطالبہ کرانے کہ نہیں اور کوئی سمجھ آ رہی نہیں تو ایتر قبلہ جڑا گھر و دین دا نفاظ شروع کرے انہوں پہلے کردار اپنا صدہ کرنا پہلے ہوں جی مول ٹورے نے دین ندے نفاذ واسطے ہوں چپیو رشوت گاؤں ہاتھ کی گل حمایت پوری کی کرو مومن بندے کا کام ہے ہاتھ کی گل آپ اٹھ پوسٹ اٹھے کہ رب سے رب سے رسول کی گل آدھی پی ہے جی حمایت اتنے نہیں کرنی تو اور کتنے کرنی ہے بک بک دی حمایت کرنی, باک باک دی حق حق دی حمایت کرنی ہے بک بخ ہوں فیل آ لیاونا اسلام ہے کم سارے کوفر والے اپنا ہی بیٹھے ہیں میں مثال دینا مولیا کی نسل اس وقت کتنے آ چ بول سکول کالج بلکہ جہے وڈیرے وڈیرے نے انگلینڈ بھی پڑھن جاتی توجہ نہیں کیتی پاکستان کے لیے اسلام کا کرنا تو اپنی اولاد کے لیے انگلینڈ دیا باہر توجہ نہیں کیتی میری گل سے بے ادبی اچھا پھر ایک اور گل ہے کردار کردار سب تو پہلے کہڑی شاید ادا ردار سب تو پہلے اور ہوا آدم السلام دی رب عبادت تو نہیں سی کرائی عبادت دے لائق تو خود ہے گل رب سونے سجدہ تاظیمی سج دایا سک فرشتے ہو میں خلیفا بنایا دی کروب کرو ہوں کرو. شیطان نے ادب نہیں تو ہن جدو ادھر ادب تے کردار دی کی اسلام دی کی دین دی کی ایمان دی پہلی پوڑی بنیا مبلغ ادب پورے نے بولو چاہ بولو نا دی شاید ہے نام دین پھر کس چیز کا نام ہے بھائی دین دین دین میں ایمان دی پہلی پوڑی ادب میں اپنے پنڈ گیا پرسوں اتنا سی اصل وہ پیپے لائے مقدس سواگ واسطے اتنے انہوں کے ڈکنے بھی نہیں پانی پونی نہ بڑے تے پاک مقدس نام چک لیے رکھیے گوارا نہیں کرتا پیپیا بھی چڑیا جائے اور کی کریے متبادل حال ہی کوئی نہیں نظر آ جی او لائے نے تبجو یار اس پیپے رب کا قرآن نکلے آئے میرے بہنوئی نے خالی کرتا انڈیا قرآن سیدھا ہوا ہوا پیپے چکل میں ادب تا ایمان پوڑی دار شہر کا نام رکھا میری گل سے توجہ نہیں کیتی ہر مسجد ہر ممبر تو جی ادب دی گل ہوں تے اج اشتہار تے رب رسول کا نام رب کا قرآن پیپیا چلتا بولو یار فرمایا ادب سے تازیم کا انکار کھوتا کر سکتا ہے کوئی بندہ نہیں کر سکتا کتنے چ کو اربی پڑھے تو جانتا ہونا امار کنویں گدے نو حمار کین آدھے تو لمبی آ جا زبان دے میں سنا فرمایا لا بل کرا الا حمار اکب کا انکار نہیں کرتا مگر گدا خاجا گلام فرما دے سننا خواجہ غلام فرید کوٹ میں آ رہے انہیں تو فرمایا بھی ملا نہیں کئی کار حضرت صاحب کے بلا فرما دینے انہیں اے نہیں آخیا کھوتا نہیں کئی کار کی کھوتا پھر کسے کام ہے وہ پھر اپنی ڈیوٹی پوری ری لگا بچارا اتنے آدھے بورا پیا بجری ریت جو پائیے کھوتا ڈیوٹی پوری کر رہا ہے لائن چٹتا بھی پانچ سات کھوتے ساڑیاں گلیاں لے جان دیا میں دیکھا کوتا لین چو ہٹتا ہو ادب تو ہٹیا ہو سمجھ ہی نہ آئے کھوتے پتا ہے میں کہیں لائن چنا یہ ادب دتا ہودار اس طرح جو فارے گئے اگلا غیرت اگلا جوز کی اگلا جوز غیرت اچھا ادب بھی وسیب ہے ادب بھی بڑا ہے ادب لے لفظ لب سب تو پہلے رب دب دب کی ذات سامنے نہیں رب نام دا ادب رب سونے دے نام ادب چالی سال سید لمبیا کو تو کوئی کیتا ہے جنازہ کر کے بے ادبی امار لائی بیٹھے ہو رہا کی نہیں ہو رہا یا کتنے ساپن والے نے نام پا کرو کتنے سٹان والے نے نام پا کرو مشہوریاں اپنے نام کے کانفرنس میں بلندی تو رب رسول نام دی توجہ نہیں کی دی کیتی میری گل تے رب سونے دے نام دا ادب اور ساڈے فقہا اسلام نے لکھ دتا ہے فتوا انہوں نے فرمایا ہے مو وجد بسم اللہ تعالی مكتوب الف ورقتن موضوعا فی قذرن و تركه فقد كفر لان التهابنا باسماء الله تعالی کتها من ذاته ہی لان الاسم دال على المصم فقہ کرام فرماندے نے کہ جس بندے رب کا نام کاغذ سے لکھا ہے گندی جگہ چری رکاوٹ بھی نہیں, سی، نہیں سی، پھر چھاڑ کے گیا، فقط کفر، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا کیوں فوکا اسلام وجہ بیان کر رہے ہیں فرما نے لے ان تحا ہونا تعالی واسطے کہ رب دیا نام دی تو رب کی توی کیونکہ نام ذات تے دلالت کرتا ہے وہ نام خدا دا عدب نہیں دا رابد ادب دا عدب؟ نہیں کرتا ادب دا ادب پھر رب کے حکم رب دے کی مطلب اگر بدعملی بھی ہے بد عملی بھی ہے تو ادب ضرور کرے انکار نہ کرے حکمتے نہیں پہ تعمب نماز نہیں, نہیں پڑھتا رہ جاندی سو لیکن کوئی آ کے اگو کہ یار رب دا حکم ہے میں ادب کرنا بھائی میرے پڑھنی چاہیے یہ ہوں موم نہیں رہے گا کافر نہیں ہوے گا جی حکم خدا سنایا جائے تی شیطان بھی تا کی تا سی ان کا رب کرتا فیصلے سے راضی نہیں پیا آنتا نہیں پیا تو کافی کرا پیا پہ میری گل سمجھ آتی پی نہیں کوئی نہیں آتی پی ہوں کبلا توجو پھر اگے اسی طرح لگے آؤ رب کے حکمت ادب پھر رب جلال نسبت والی شاید ادب نہیں رب دیا کتاباں توجہ نہیں کی گل سے ہر ادب توجہ نہیں کی تھی اللہ! عدب دا مفہوم بہت وسی ہے اور اتو تک آخیا گیا توجہ سرکار نے فرمایا ملم مل یا کبھی چھوٹے آدھے شفقت نہیں کردا آدھی عزت عدب نہیں کردا تو مراد ہی سرکار نے فرمایا نا ملم یارانا ولم یوکر کبھیرانا ساڈے وڈے تو مراد دیندار وڈیا کی گل ہو رہی دی بولو بادشاہ ہے ہی نہیں جو چھ ادب دب کتوں لے کے کتوں تک درجہ جا رہا موقع تھوڑا توجہ میں صرف اشارہ کر ہے سمجھ رہی کردار پہلی شہ ادب اتھو دین دے ٹھیکے دار فیل نے کہ پاس نے ٹھیکار آیا ہے اس مسئلے کو بچا توجہ نمبر دو غیرت نمبر دو کی ہے غیرت کردار غیرت دا خود پیش کرنا پہلے ضروری سب سے پہلے سر دوپہر تک اپنے اندر رب دی غیرت بھی ہو اپنے رسول دی غیرت بھی ہو اپنے دین دی غیرت بھی ہو اپنے نبی کی نسبت والی صحابہ دے دشمن نفرت کیوں فرض ہے ہے کہ نہیں اہل بیت دے دشمن نفرت کیوں فرض ہے میری گل توجہ نہیں کیتی اس واسطے کہ اے اگر نبی دی غیرت ہوئے گی نا تو آخر کہ یارے سارے نبی کے صحابہ نے تو اے انہوں نے کوکن دیا لہذا میرے اندر اپنے نبی دی غیرت اتنی کہ جہاں نبی صحابی کا نہیں وہ میرا بھی نہیں نبی دی آل دی غیرت کیوں ضروری اس واسطے کہ اپنے نبی دی جتنی حیرت ہوگی تو آل رسول دی اتنی غیرت زیادہ کہ بھائی جیڑا میرے نبی دی آل اولاد دا نہیں, نہیں وہ میرا بھی نہیں کیونکہ میں اپنے اندر نبی دی غیرت رکھنا میں تھانوں سادی جی مثال دے دینا کسی نہ برا دو, دو چاچے تاج کے منڈے لڑ پڑن ایک ایک ادھروں اور دے سارے لڑیا نفرت رکھ لینے نفرت رکھ لینے پیا پہ نہیں ہوں یہاں پوچھو اے لڑے تو آپس دوا ایک, ایک تھی دیکھو دادی دی نسل جے ناراض کیوں جے اگوں پتا کی آتے نے وہ جی سانو اپنے برا دی غیرت نہیں اچھے کوئی بغیر سانو اپنے والا جبجیاں جہاں رسول اللہ کا گستا ہے, ہے, ہے برا دی غیرت رکھنا ہے رب رسول کی حیرت کی طرف بخ کر وڈیا گیرت نے محرم عورت دی اتھو تک پوکا لیکن امام مامے سنت نے فتح والے فتح شامی دے حوالے نہ لکھے تو وجہ یہ تھی رب دے رب دے رسول دے دین اور انہوں کے نسبت کی غیرت انہیں لکھے علی اہل ہی وہ بےغیرت ہے جو اپنی کسی محرم پر غیرت نہیں کرتا ایسے شخص کو امام بنانا گناہ ہے اس کے پیچھے نواز مکرو تحریمی حرام کے قریب ہے نہ پڑھی جائے پڑھ لی ہو تو دوبارہ پڑھنی واجب ہے یہ فتوا امام محمد رضا کا فتح میں شامی شریف کے حوالے سے تین ڈھائی تین سو سال پرانی کتاب فکا حلفی حوالے لکھے جیڑا اپنی محرم عورت غیرت نہیں کرتا وہ دیو تھے دودھ جنت حرام ہے انہیں پیچھے نماز کتنے لوگ فیل ہیں اس مسئلے میں تو بات تو دین کی ہو رہی ہے دین تو نہیں آیا والدہ پر بہن پر بتیجی پر بھانجی پر پوتی پر دوتی پر محرم کون نے عورت سے ہو گئی نا آہلیا اندر بھی غیرت رکھنی فرد توجہ نہیں کی على ہی او میں ہی انہیں دو لخبا کہ لکھے نے جیڑا اپنی بیوی اور محرم غیرت نہیں رکھتا نماز اور جنت میں کتاب پڑھی حدیث جنت لکھا پیا جنت کے دروازے تے میرے رب نے لکھایا ہوا ہے یہ غیرت مندوں کا گھر ہے بےغیرتوں کا گھر نہیں آ رہی نے بیبیاں والدہ کون ہے محرم ہے نا محرم اس عورت دے جن نا جن نکاح حرام ہو نکاح کرنا ہوں والدہ اسی طرح ہی ہے ہم شیرا ایے گل پتیجی بانجی پوتری دوتری اسی طرح فرنگ نسل در نسل ہوں یہ ہوم بے پردا یہ فرن بازار ہونا دوستی تاری سے آمد و رفت کھان پی رکھے نا اندھے بارے فتوا دیا یہ بنا کتنے لگی جانی گل یا پھر یہ فتویا بند کر دئیے چھپاونا اردو بازار گزارش کریے جڑے چھپ گئے بہت نے اے چشتی سنا دیں گے کوئی, کوئی نہیں چھر سنی چڑھ گئے بند ہی رہن دو کوئی نہیں ہوں کملا کردار میں یہ جا دوا جز ہے گہرا تالا یہ سارا مولی پورا ہے کیوں جی جہاں بھی دین لیا پے آکمل سودا ہے بلکہ سٹے جا کلار کے مائیا کو چالی سال کردار پیش کیا چڑھ دوں چڑھ دا چڑھ دا چھتی لکھ مربع ہویا کہ نہیں ہویا مسلمان اسے طرح ہی ہے اچھا اگلی گل تیسرا کردار دا جو کہ اسلام دی دا بندہ ہاں می ہو اور نفرت ہونا چالیس سال سارے حضرت صاحب تبلافر مانتے رہے چالیس سال آپ اس ماحول رہے نے سمبیا والے سلاق اسلام کہ کفر تو شرک کام چاڑا ہے <سؤال> لیکن کوئی ثابت کرے، اللہ پاس محبوب علیہ نے برابر بھی آپ سے کوفر شرک دا اثر ہوا ہونا کسے جرم برائی دا اثر ہوا ہوتا نہیں نہ ہویا بولو دین والا طریقہ ہی کوفران دا پڑھ لو طریقہ ہی کفار دا بنا لو میری گل تو نہیں کیتی کیوٹ ڈالیں گے تو دین آئے گا یعنی کوفر بھی ووٹ دین نہ چیز آ دو تے طریقہ ہے کردار کدھر گیا کردار کدھر گیا کردار سے گاہ ہو گیا ہوں تینا فیل آ کہ پاس آ فل آپ کردار تو کوئی نہیں پہلا جز ہی کوئی نہیں اس وقت ہسنا تو تر چیز ہسڑ نمبر ایک کردار نمبر دو بیاان اور سبر بیان اور تبلیغ اور سبر تیسرا جہاد تیسرا جہا بندہ پہلے جز چیل ہوئے اگلے تو دو ممکن ہی نہیں اور اگلا جس سنو اگلا جز کیا سنا تھا اسلام کے غلبے کے لیے وہ ہے چالیس سال چوپ اور کردار چوپ اور سرد لمبی چوپ رہے اور کردار پیش کیتا اور یہ کی اگلے نے سادک بھی منیا امین بھی منیا صداقت بھی منی امانت بھی منی شرافت بھی منی دینت بھی منی سب چیز تسلیم کی ہوں تو شروع ہوا قرآن ایک قرآب ربی کلو خلط شروع ہو گیا کام ہوں کی گھر گھر جا کے سمجھایا گھر گھر جا کے تشریف لے گئے اور دے رہے رہے جدو رب دا حکم آیا کہ محبوبہ اے کوفر مرنا توجہ نہیں کی پھر آپ نے جانا چڑھ دیا میری گل توجہ نہیں کی یار ہوں توجہ پہنچائے گا تو جڑا آپ اپنا ہی بیٹھا اس دا ہسنا جز کی دسیا تبلیل اور خبر حق بیانی اور صبر سب. کیوں حق بیانی جب ہوئے گی تکلیف آنگیاں اندر حکم میں صبر دا سورت کلر کنو کی آدھی اپنا سورت آسر وال اگلا بات, بات ہی میںملہ حق کی وسیعت کرتے رہے وا سو بل سبر نو حق نوڑے سبر بات کیوں رکھا ہے کہ جب حق آ کھو گے تو تکلیف ہو گیا تو پھر صبر نہیں چڈنا <تصفح> جو میری گل سو حقل رلا حق تے بیان ہی نہیں ہویا حق تے دسیا ہی نہیں گیا تے اس وجہ ہسنا ہے ہی کوئی نہیں بھائی سرکار کا طریقہ مبارک چودہ سال اٹھ مہینے سولہ دن کی رہے بولو نا جی پہنچاونا حق پہنچاونا پیغام الہی پہنچاونا اور صبر پتھر لگے ہی اونٹیاں اجرینیاں فن سبنیا تکلیف لیکن آپ نے کیتا نہ انہاں نے گال کھی نہ ڈنڈا چکیا نہ تلوار چکی کچھ نہیں رب کا حکم ہے محبوب پہنچائی جاؤ پہ جاؤ پہنچائی سال, سال سولہ دن ہو گئے توجہ حکم آ چلو جنگے بدر چلا مقام بدل پہنچو ہوں تیسرا دور شروع ہو گیا جہاد اللہ میں نالشی شک ہوں میں شیشا کرائیا بھائی یہ جڑے دو جز نے اس اسنا جہا بھی اجتل یار دین اسلام دا نارا لے کے آیا میدان کے اندر میرے لگتا ہے پتری پاس لگتا کردار بھی کوئی نہیں اور مزے کی گل یہ ہے کہ پوری حق بیانی بھی کوئی نہیں ادھا کو فرد ادا اسلام رلا کے پیش کیا جا رہا ہے حمایت بھی پوری کوئی نہیں اسلام دی میری گل توجہ نہیں کی تھی تاں کر کے سارن کی گل نہیں کرتے اسی بیان کرنے اور ہاتھ جوڑنے کہ یار جو تمام طریقے غیر مفید نے اور کارگر نہیں ثابت ہو رہے تو خدا سارے لانتی تری کے چڑھ کے اپنے نبی کا اس وقت اللہ دین لفاظ جڑا نا حاکم اسلام دا ملنا مولا علی کی زبانی دساں سوال ہوتا نا جی وہ طریقہ سے اختیار کیتا جائے گا اور طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کا طریقہ آہ! جو سنت سے ہٹے گا تباہ و برباد ہو سکتا ہے دین کا لفاظ اس سے نہیں ہو سکتا کیسے ہوتا ہے ہاقمای نو خدا دا تصور کڈو ہر کم دا فائل حقیقی ہے کہ نہیں اے سوچ مسلمانوں چو کر دو دا سارا ایمان یقین پرچیاں موہرا لیا دا سارا یقین اپنی چون اپنے انتخاب سے لے انہاں نو امل والے پاس نہ جان دینا سناوا رب دا قل اللہ مالک الملک اللہ کا خورا مال کل ملک بادشاہی گل ہے نا گل ہے نا بادشاہی گل محبوب احان فرماؤ اللہ شاہی ہے پھر کیا کرتا ہے مالک تو تو ہے جہاں کہیں بھی بادشاہی چل رہی ہے سب تیری ہے سب تیرے ارادے اور تیری عطا سے ہے کوئی خود بخود حاکم کے میں باندھ سکتا ہوں نہیں کسی میں تیری بادشاہی ہے تو تل ملک منتشا جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اسی طرح ہی گل ہے نا اسباب انج دہری بن جانے اسباب زہری لیکن اس سبب میں بلکہ تعین پوچھنا تھی ہوں اس گل کی گواہی دے گودام کسی کی فیکٹری دکان موٹر سائکل روزی دراضے میری دکان ہے بولو جب بھی سوال کرے تھے روزی دراضے کون ہے کی آدھے ہو حالانکہ لے دکان تو پیو لے نہ رب کا کیوں ل روزی تو تک پہنچ رہی دکان مکان خربا پتی کنگال نہیں ہو جاندے ہو جی نہ چاہے سبب کھول لو اچھا چاہے تے سبب, اچھا سبب نہ زندہ رکھ لو اللہ تعالی پنا پی بھی نہیں لبنا دجال نے سارے کم راہ بند کر دینے نے کھان پی سچے رب نو من بند کرا دینا اور حدیث آ سرکار فرماندے نے کہ او اللہ پیاس لگنی راب دو دو تے سبب تو بغیر بھی زندہ رکھ لائے. چاوے تے چاہے اسباب اس ن تو قرآن اتارنا نبی بھیجنا صحابہ بھیجنا ولی بھیجنا توجہ میں انو اے یہ راجک مینو مند یا دکان منگا ہے توجہ نہیں کی میری گل سے سمجھ آئی نے گل لمبی ہو جانی ہے انہیں قبر کبر چنا ہے نا فرشتہ سوال کرنا ہے انہیں معبود دا نہیں کرنا خالق دا نہیں کرنا مالک دا نہیں کرنا انہیں رازق دا کرنا ہے مر ربو کا فرشتہ پوچھا گیا تیرا پالا والا کون ہے تیرا گل ہے ہوں توجہ میں گل کرنا پیا کہ فائل حقیقی کون ہے دی دکان ڈیوٹی دن دے یہ نا اچھا روز ہی رب دے بادشاہی ہوں تھلے اسباب آتے جڑ جانے نے مولا علی تو پھر سوال ہوا ہزور رب فرما ہے بھائی محبوبہ کدرے سدیقی اکبر کدرے فاروق آلم کدرے سمانے علی کدرے مولا علی کدرے یزید یا سب علی بولتا نہیں یار سمجھ آ جائے گل توجہ مولا علی سرکار بڑے دانا شخص نے داماد رسول جن علم شہر کا دروازہ دو جملے گل مکا فرمایا لوگوں اصل بات یہ ہے جس میں کوئی شک نہیں آتا رب کی طرف سے ہی ہے لیکن آ مالونا جیسے ہمارے اعمال ہو نچلی سطح پہ رہایا کہ جیسے آمال ہو جیسے نظریات ہو جیسے ان کی سوچ ہو جیسا ان کا عمل ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے ہا کے اتا فرما دیتا ہے عمل ہو فاروق کے آدم کے عمل اور عقیدہ سوچ ہو سب نے گا نیما لالی ابو ہر نے مسودا ربے جل جلال اسباب بنا کر جو حاکم دیتا ہے ابو بکر صرف سرکار دا وسال مبارک حالی جسد جسر چار پائی مبارک پہ ہے خجر پہ کے ہر خلافت دی گل چلی کہ بھائی خلیفا چڑو کی کرو خلیفہ امیر کیونکہ سرکار حدیث فرمایا ہے جی مرے اپنے زمانے دے جندر سی جھگڑا نہیں حکومت دا اصل حدیث مد نظر سی خلیفہ چنو مختصر کرنا ہوں انصار صحابہ لکھان کی تعداد ای لکھن ادارہ انسار کثرت ایک پاسے تھوڑے ایک خلیفے ہوں گے پی خلیفا کن چائے گا انسار گا چو مدین والے چو یا جڑے مکے والے نے انہیں چو ہوئے گا کرے گا توجہ انسار آکھڑ لگے یار سی تعداد بھی زیادہ قربانیاں مکا چیوانڈیاں تو قربانیاں بڑی نے اور بندے بھی اسی ڈیران سار مدینے والے خلیفہ سڈے چ ہونا ہے مہاجرین نے آکھیا جی ابھی اجرت کر کے آئے سڈے چنا چاہیے ہوں تو گل چلی نا اختلافی قربان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ نے فرمایا یار اس طرح کہ تب قرآن فرمایا فی اللہ رسول اے مسلمانوں جدو کوئی جھگڑا ہو جائے مسلمان مسلمانہ نہ جھگڑا ہو جائے تو پھر کی کیا کرو فروتو ہوئے اللہ رسول ہی جس گل سے جھگڑا ہے نا انہ رسول کے بارگاج پیش کرو یہ اللہ <سؤال> جیڑا فیصلہ امر رسول دا ہوے او تے سارے کار بند ہو جاؤ صدیق اکبر نے فرمایا سنو رب دے رسول دی کی فرما کجھ فرما لے فرمایا بے شک انصار تہاڈی قربانیاں سانو تسلیم لے تہاڈی تعداد وی زیادہ ہے. اسی من لے پیا لیکن میں اللہ دے نبی کول سنیا کہ <سلام> ال ائمہ من قریش سرکار فرمایا <سلام> ہے خلیفہ ہمیشہ قریش کے چوہڑے غیر قریشی خلیفہ بن سکدا بول پیر گرےشی خلیفا بن سکتا نہیں جب گل سن جنہ دے ووٹ کسرا پائے انسار سنی گل سید لمبی آداب دو لفظی فرمان سنیا بہ لفظی المت من قریش کے خلیفے ہمیشہ قریشیا ہون گے یار انار سارا کچھ ہاں پر نہیں سارے صحابہ گردنا جکا دیتی ہیں انہیں کہ فرمانے رسول آ گیا ہے ہوں ساڈا کوئی مطالبہ نہیں جنہوں تھی چڑھو گے آمنا و سطک نہ تیار ہو جاؤ دیوار ہک فرمان مستفا نہ ٹوٹی کے نہیں ہوئے ووٹ تو لانگ ہی پہ گئی سی توجہ نہیں میری گل ہوں چبلا اسباب میرے محلہ نے بند تہ بند نہاف رو لگ نال رو لگ پہ سابا پوچھا ابو را گل کوئی نہیں ہوئی تھی کی مسئلہ بن گیا آدمی نے یار دھوتی نا نک صاف کی تے تے. ل... ہے... بیا... سا... آسانو... سی... جی... ہات جو قیم سا باتے لگے ہاتھ پلا دے... نہیں ساج سا... دو تین نقص کیتا... مر لگ گیا کتنے نبی تو رشتہ ٹوٹتا نہیں گیا اور دس نا عوام پھر پی فلا کھ لب سکنا نہیں <سؤال> انری ہر بندہ اپنی چار دیواری دی جمع داری چکے دی جے اے فردن فردن چلن لوگ تیار نے میں بہار انہوں نے علوم سطح آلمی سطح دوری بخا چھوڑا صحابہ صحابہ کلے کلے چلے رب نے ادھی دنیا دی بخائی کی بادشاہی وقائی دی کی نہیں بکھائی دین کی بہار وقائی کی نہیں بکھائی ادی دنیا کی ذکا کٹھی ہو کے آ گئی اتنی خوشحالی ہو گئی لیکن کیوں فردن فردن چلنے تیار سب آبارا نہ صاف کر دھوتی لا پچتا رہے ٹیشو کا ڈبا روزانہ بدلے اتنی آیاش کو کیا نظام مستفا آیاشوں کا مذہب ہے نہیں بولو یار نہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیاشوں کا مذہب ہے یہ نہیں یہ عیاشوں کا مذہب نہیں ہے یہ ان کا ہے جو ولا تصرفو انڈ المصرفین یہ کنات پسندوں کا مذہب ہے یاش پرستوں کا مذہب نہیں ہے یا نظام مصطفیٰ بے ادبوں کا مذہب ہے نہیں تو جو بے ادبی ہو رہی ہے ان کو نظام مصطفیٰ ملنا ہے پھر نظام مصطفیٰ بغیر تو کا مذہب ہے یہ غیرت والوں کا مذہب ہے مولا علی جیسوں کا کہ بے اجازت جن کے گھر میں فرشتہ بھی آئے تو دروازہ کٹکھٹائے بغیر نہیں آتا گیٹ ہی کھلے کی نظام مستفیٰ آج نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی سانو عقل سمجھ آتا فرمان تو آخر الحمد للہ رب الکات